بے شک تمہارا رب ان کے آپس میں فیصلہ فرماتا ہے اپنی حکم سے اور وہی ہے عزت و اللہ علم والا